السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح البادشہ تمام سامعین خاران گرامی برادنہ سب کو اقبال ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف سے چھ سو اکتالیس پبلک دو سو تراسی है چھ سو اکتالیس ناوشریف کی شروع اب تک کے درست تعداد تھے اور دو سو تراسی اولاد فتح کے درست تعداد ہیں اولاد فتح میں سے ہم لوگ جو ہے اسما الحسنہ باعث میں اس کی شرح تو ذمے اصماء حسین میں سے اس میں مقد نمبر چودہ یا بار او کے فیو برکا تھے کل اس کی ماں تھا آشیہ بارغ یا خالق کے بعد یا اس مقدس اسم, اسم کے فوج و برکات کے حوالے سے مختصر ایک درس ہے اس سلسلے میں جو ہے نمرہ کتاب مصباح کفامی حامی چار سو ستہتر صحیح سے نقل کر رہا ہوں دعو کی کتاب ہے فرماتے ہیں من اکشرا ذکر بق یا تری انفی قبر ہے فرماتے ہیں من اکشرا ذکر بق یا تری انفی قبر ہے جو کوئی اس اس مقدس کو کثرت سے کرتا رہے پڑتا رہے تو یہ بندہ مرنے کے بعد اپنے قبر میں تر و تازہ رہے گا اور اس کا جسم نہیں سڑے گا اور نہ ہی کپڑے کیڑے مکوڑے اسے کھا کر جو ہے کھا کر ختم کر دیں گے بلکہ اس کا جسم جو ہے بالکل تر و تازہ رہے گا اور یہ بھی جو ہے دیکھا جائے تو اس مقدس کے کرامت ہے اس مقدس کی برکت ہے کہ بندے مومن ہر مومن چاہتا ہے اس کے جسم قبر میں صحیح سالم رہے کہہ میں مکڑوں کا خوراک نہ بن جائے اس کے لیے فضلت ہے تو اس, اس مقدس کے فضاد میں سے برکات میں سے یہی ذکر کیا جو شد اس مقدس کو کثرت سے پڑھیں گے ویٹ کرتے رہیں گے بخیا ترین بھی قبر ہی کتاب مصباح ہو کا دوسرا جو ہے فرماتے ہیں اس کے حوش برکات نے آسمائے باری تالا میں یہ سم مشترک ہیں یعنی جلالی و جمالی دونوں معنی میں کہتے ہیں یہ دونوں خصوصیت رکھتے ہیں ہاں جی مشترک کا لباس جو ہے یہ سابق کتاب جو ہے انہوں نے لکھا ہے یہ شرح اور راد ہاں جی کہ اس کے صفحہ نمبر ننانوے اور سوپ پہ یہ دو تین خصوصیات لکھے ہیں تو یہ وہ نہیں کا ہے تو آپ فرماتے ہیں انسر صاور صاحب کے اضماء باری تعلیٰ میں یہ سم مشترک ہے تو مشترک سے مراد یعنی جلالی و جمالی دونوں خصوصیات رکھتے ہیں اس کی عادت فرماتے ہیں دو سو تیرہ ہیں یعنی اس کے اب جد نکالیں تو دو سو تیرہ میں آتے فرماتے ہیں ہوپ یعنی محبت کے لیے سم اکثیر ہے یعنی بہت مؤثر ہے آپ فرماتے ہیں محبت کے لیے یہ اسر ہے یعنی بہت مؤثر ہے اگر محبت کرنے والا ہاں جی گلاب چمبلی کے پھولوں پر پچتر بال پڑھ کر جو ہے محبوب کو دے جس سے وہ محبت کرتے ہیں تو وہ راغب ہوگا اور عاشق کی محبت میں شیفتہ ہو جائے گا ہاں جی یہ آپ نے فرماتے ہیں اس کی خیز برکھت میں جیسے گھروں میں عام طور پر میاں بیوی نہ چانکی ہو جاتی ہے شعرا اپنی بیوی کو جو ہے نی خیال نہیں کرتے ہیں اس سے کوئی محبت نہیں کرتے ہاں اور نہ طلاق دیتے ہیں اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے تو ایسے موقعوں پر جو ہے اس کی دعاؤں کا اس کے وظیفے کا پڑھنا شر انجائز ہے کیونکہ وہ میاں بیوی ہے آپس میں کوئی غیراجنبی نہیں ہے اور یہ عورت کا حق ہے شوہر اس سے محبت کرے اس کا خیال ہاں جی اس کے درد میں شامل اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے پر فرض تھا لیکن وہ ابھی اس سے بے روت ہوا ہے تو اس کو پھر اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کے وجفے پڑھنا جائز ہے کسی ناشنا جو ہے مرد یا ورت قم کے وظیفہ پڑھ کے ان کو اپنی طرف راغب کرنا یہ شرم حرام ہے یہ جائز نہیں کیونکہ دوسرے کو بے اختیار کر کے آپ قابو کرنا یہ درست نہیں ہے شرن حرام کا کام تو یہ صرف ایسی صورتوں میں ہے کہ جہاں پہ جیسے میاں بیوی ہیں ان کے آپس میں ناچاکی ہو جائیں ہاں جی اور عام طور پر شعر پھر بیوی کو خیال نہیں رکھتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں جبکہ ان کے بیچ میں بچے بھی ہیں اولاد بھی ہیں ان کی زندگی میں تباہ ہوتا دیکھتے ہیں تو اس سے مقام پر اس سے ان کی وجفہ پڑھ کے حالات نارمل کریں آپس میں ان کی زندگی یا راستے پر آ جائیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ جائیں تو یہ مبدو کام ہے کوئی گناہ کام نہیں لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز جائز مقاصد کے لیے گناہ نہیں ہے مثلا مثلایا بیوی کے درمیان ناچاکی ہو تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اجنبی لڑکیاں لڑکے کو اپنے اوپر فرفتہ کرنے کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے یہ بنداخی کی طرف سے توجہ ہے ورنہ ان کے اپنے ایجر میں آگے مصباح شرین نے انہوں نے اس میں کوئی توضیح نہیں دیا اصل مطلب کو بیان اور اس کا فیض نمبر تین اسم کے پڑھنے سے عذاب قبر نہ ہوگا یہ بھی بہت بڑی وضلت ہے ہاں جی انسان کو جو ہے سب سے پہلا وحشتناک جو ہے منزل قبر کی منزل ہے موت کے بعد سب سے پہلا موت کا منزل ہے اس کے بعد قبر کی منزل ہے تو اس میں جو ہے عذاب نہ ہونا یہ بہت بڑا لطف کرم ہوگا اور شسم کی بہت بڑی عالم اخرت میں بند عموم کو کام آنے والی فجات میں سے برکات میں سے تو تیسری فضلت سسم کے پڑھنے سے عذاب قبل نہ ہوا چوتھا جو ہے ہر روز سو بار پڑھنے سے بڑی سے بڑی بیماری سے نجات اور شبھا مل جاتی ہے یہ بھی جو ہے انسان بیمار رہتے ہیں انسان ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری تو ہے تو حرماتے ہیں ہر روز سو بار پڑھنے سے ہر روز پڑھتے نہیں وضفی کر کے تو بڑی سے بڑی بیماری سے نجات اور شفا مجات کیونکہ بڑی ایک معنی ایک تو کیا ہے بیماریوں سے شفا پانا جس معنی میں بھی ہے تو اس وجہ سے وہ مناسبت رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے خصوصیات نمبر, نمبر تین دو تین چار جو ہے یہ چار تین خصوصیات جیسے اشرح افراد خطیہ سے بندہ نے نقل کیا اس کا پیج نمبر ننانوے اور سو سے پانچواں خصوصیت فماتے ہیں جو کوئی طبیب یعنی ڈاکٹر و حکیم اس عسم کی موازبت کر کے ہمیشہ اس کو اپنا گرد زبان رکھیں وجفہ کریں کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھتے رہیں معذبت کر کے جو علاج کرے گا اس سے مریض شفا پاوے گا اللہ پھر اس کے ہاتھ میں شفا دے گا فماتے ہیں جو کوئی طبیب یعنی ڈاکٹر و حکیم اس عسم کی موازبت کریں خود اس اسم کو ہمیشہ جو بھی اس کو تعداد تو توفق دیتی ہے تو جو ہے جو علاج کرے گا تو اس طرح میں معذرت کر کے ہمیشہ پڑھتے رہیں پھر جو علاج کرے گا مریضوں کے دوسرے اس سے مریض شفا پاوے گا اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھ میں شفا دے گا اس کی وجہ سے مریضوں کو شفا ہوگا لیکن ایک بہت بڑی ہے فضلت ہے بہت بڑی خدمت ہے معاشرے میں غریب غلبہ مریض مرضہ کے لیے اور یہ خصوصیات جو ہے حرزِ سلمان سوال نمبر ایک سو پر ہیں آگے چند خصوصیات جو ہے کتاب اکثیر العواد سے ہیں چھٹی خصوصیت جو ہے ربیٰ امام رضا علیہ السلام آ فرماتے ہیں کل میں یغر و یوم جماعت میتمرتََ حاضل جو بھی ممرض فرما فرمات فرما سے نقل کیا ہے خصوصیت یہ فیض اس و برکت ہر وہ شخص جو جمعہ کے دن سو مرتبہ اس مقدس کو پڑھا کرے تو فائن اللہ تعالیٰ آلو فی القبر وہی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں اکیلا نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ میں ان کو فرشتہ بھی اللہ بھیجے گا وہی بس لے ہی میں اور بے جگہ اللہ تعالیٰ سے ایسے محروم پہ ان فرشتوں کو جو اس کے اس, اس کا ساتھی ہوگا اس کا مہنس ہو ہوگا تو یہ اس کے لیے فائدہ ہے دوسرا وہی کا ترین فی الخبر یہ پہلے خوشیت میں تھا اور یہ اپنے قبل میں بالکل تر و تازہ رہے گا اس کے جسم اور سب سے عام چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کا ایک مونس و غمحار یقیناً اللہ کے فرستوں کی صورت میں اس کے لیے بھیجے گا اس لیے میں نے لفظ لفظ تجمہ کے دوبارہ تجمہ کریں امام رضا علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے جو کہ جو کئی حص مبارک کو جمعہ کے دن سو مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کو ہاں قبر میں اکیلا نہیں چھوڑے گا اس کو جو ہے قبر میں اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ ایسے لوگوں یعنی فرشتے ہیں اس کے پاس بھیجے گا جو اس سے جو ہے ان رکھتا ہو اور یہ شخص قبر میں تر تازہ رہے گا ساتواں خورشید یہ بھی ممرضا علیہ السلام سے نقل وران ویدن و عنظن من ذکر عَََن اللہ علثیلت و صاح الََََََََََََََ الَر جو اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے تو آن الَعن اللہ مال سکیلت تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل نیک اعمال کے انجام دہی میں اس کو مدد کرے گا آن اللہ اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ مالِ ثقیلا باری کام مراد اس سے مرد جو ہے مشکل نیک اعمال جو ہے بجا لانے میں اللہ اس کو اس کی مدد کرا جیسے جہاد فضل اللہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا وغیرہ اور مالی خدمت وغیرہ ہاں جی تعاون یہ بھی جگہ مشکل چیز سے وساح اللہ اللہ نے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام آسان کرے اس کے علاوہ جو ایک تو یہ دینی عمل ہے دوسرا جو ہے آن اللہ علیہ سکل مد ویسے بھی دنیاوی کوئی مشکل کام ہو اس کو انجام دینے میں نیک جائز اس کے انجام دینے میں بھی اللہ اس کی مدد کرے گا یہ معنی ہے کیونکہ فرمائے وسا اللہ کو اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام آسان کرے گا یعنی جو بھی نیک جائز کام ہے ان کو انجام دینے اللہ اس کے لیے آسان کرے گا اور جو ہے ممرض علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ جو شاید اس اسم کو ورد زبان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت مشکل اور بھاری کاموں کے انجام دہی میں مدد کرے گا یعنی بڑے سے بڑے بڑے اور مشکل سے مشکل نیک ہیں کام کرنے میں اسے مدد کرے گا اور توفیق دے گا مرد اس کا یہ یہ جس میں زیادہ خصوصیات اس, اس مقدس کا کتابوں سے نہیں ملا تو جو میرے پاس دسیا کتاب تھا ان سے یہی چھ سات خصوصیات ملا ہے تو ان پر ایک نقصانات تو یہ چند فیوز برکات ہاں جی یہ چند فیوز زیر قلم ہوں جو بندہ بنداخی کو چند محدود ہاں جی اس موضوع سے مربوط کتابوں سے ملی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم مقدس کی فیوز و برکات اللہ ہی کی ذات پاک جانتے ہیں کیونکہ یہ وہ مقدس عسم ہے کہ اس عصم کے برکت سے کائنات کی ہر شے کو عدم سے وجود ملا ہے اور کسی مادہ و مٹیریل اور مصل و نمونہ ہاں جی ہاں جی اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے برکت سے کائنات کے حاشے و عدم سے حاشے کو اللہ نے اس برکت سے وجود ملا اور کسی مادہ ہاں جی مٹیریل اور مثل و نمنا جو نمنہ کے بغیر جو ہے ہاں جی, نمنا کے بغیر اللہ نے پوری کائنات کو اختراب و اعجاز فرمایا ہے یہ اسم مبارک اللہ کی اس عظیم صفت و قدرت کو بیان کرتے اور تمام کائنات اس اسم کا جو ہے مظہر ہے اور اللہ کے خالق و باری ہونے کا روشن اور ناقابل تردید دلیل و ثبوت ہے لہذا ان آسماء حسنہ کی فیوز و برکات حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے اور اپنے بندوں میں سے میں سے جو ہے جسے چاہے اللہ جو ہے اپنی مرضی و منشا سے کچھ حطا فرماتا ہے ان کے فوجات و برکات سے آگاہی فرماتا ہے ہاں جی ورنہ جو ہے ہر کوئی نہیں جانتا کہ ان نہماں کی کتنی عظمت ہے اللہ کے حضور میں ان کے کتنے فوج و برکات ہے ان کے اندر کتنی آثار ہے وہ اللہ گئے ایک قسم جب بندہ بھی کرتے ہیں اس بندے کے اپنی جس جی جسم کے معنی مفہوم پر کتنے احاطہ ہے اور اس پر وہ کس یقین کے ساتھ وہ اس جسم کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جو اس کا کتنا بھروسہ ہے یہ سب اس جسم سے اثرات ظاہر ہونے میں دخل ہے اللّہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان مقدس آسماء الحسن خوشی کہ ذرے اللہ کے اصل چیز سے اللہ کی معرفت ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہم سچی بندگی کر سکیں بامارفت بندگی کر سکیں آمین میں سماج